ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم واساءت مسيرا فقال جَلَّ علا في مقام آخر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله سديد العقاب ذلك فالوقوه وأن للكافرين عذاب النار <تصفيق> الله صبحانه وتعالى بی کرام صلوات رام سلاب اللہ علیہ مجمعین کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مغلوس فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں ان کی اتباع ان کی پیروی کریں اور ان کی بات مانیں اللہ سب خانہ ہوگا تعلی فرماتے ہیں وہ ما ارسلام رسول نے جو بھی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اتاد کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اس کا کہا مانا جائے اس کی اتباع اور پیروی کی جائے فرمایا والم جاگو کا خستہ وفارو اللہ وسطہ وفار رسول جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس آ جائیں اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کریں اللہ سے معافی مانگیں وسطر الحمول اور رسول بھی ان کے لیے بخش اور معافی کی دعا کرے لوا جد اللہ طبا الرحیمہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پڑیں گے فلاں اور ربی کالا آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتہ یو حق کے منہ کا فیمشہ جرا بینا ہوں حتیٰ کہ جو ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں یا آپس کے معاملات ہیں ان میں یہ آپ کو اپنا فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لیں س ملا ج جدوی انسیم ہرا جب ماں پر گئی تسلیمہ اور پھر جو فیصلہ آپ نے کر دیا وہ اس فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی تنگی اور حرج محسوس نہ کریں وہی وسلیم تسلیمہ اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیں یعنی ایمان والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دے دیا ہے اس کو صرف یہی نہیں کہ مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے بلکہ ضروری ہے کہ اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مانا جائے دل کے اندر اس حکم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو پریشانی نہ ہو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان نے سر انجام دیتا ہے کام کرتا ہے لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتا اس کی دل کی خوشی نہیں ہوتی بس ایک آرڈر ہے ایک حکم ہے اس کو کرنا پڑ گیا ہے اس کو سر انجام دے رہا ہے کر رہا ہے تو ایماندار ہونے کے لیے ممن ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور خوشی کے ساتھ عمل پیرا ہو یہ نہیں کہ اب چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو لہذا اب یہ کرنا ہی پڑے گا دل مطمئن نہیں منافع نیند کی اللہ سبحانہ ہوگا تو نے نشانی بتائی کہ وہ لوگ چونکہ مزبزب متردد تھے پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا ہمارا جو سابقہ دین اور مذہب وہ سچا ہے امتدان بہت سے لوگ اسی تردد کا شکار رہے پھر کوئی بڑی واضح فتح ہمیں نظر آ جائے کوئی کھل کے معاملہ سامنے آئے پھر ہم دلی طور پر مکمل یا تو اسلام میں یا کفر میں ہو جائیں گے یہ جو مجبذب اور متردد قسم کے لوگ تھے اور اسی طرح منافعوں کا ایک وہ گروہ تھا جو دل سے پکے کافر تھے ان کو تردد نہیں تھا ایک گروہ تھا ملاحدین کا ایسا جو تردد وال والا تھا دوسرا گروہ ایسا تھا جن کو تردد نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کفر کے اوپر اڑے ہوئے تھے کفر پر پکے تھے اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا یہ لوگ بھی نمازے پڑھتے زکات ادا کرتے صلاحات کرتے اسلامی جو ظاہری شاعر ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے اور یہ سارا کچھ وہ کرتے کیوں تھے صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کے لیے وہ یہ لیکی کے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا نے ان کا تذکیرہ بھی پرانے مجید میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق تھے یہ انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہلتا بینا اللہ ادھر کسنا یہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہو دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کا یعنی اگر ہم دنیا میں مادی طور پر غالب آ جائیں فتح حاصل کر لیں غلبہ پا لیں ہماری حکومت ہو جائے تو تب بھی ہمارے لیے یہ اچھائی ہے اور اگر ہم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں تو تب بھی اخروی غلبہ اور اخروی کامیابی روحانی غلبہ وہ تو ہمیں ملنا ہی ملتا تو کافر جو اندر سے پکے کافر تھے اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کٹا کٹی نکلے اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں کہہ دو ہر طرف بسوم نبینہ اللہ عید کسنا دو اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کا ہمارے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو وہ عباس بھی کم ائی بہ کم اللہ او بھی جبکہ ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں یا تو اپنی طرف سے آداب دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں آداب دے فط عبسو ان محکم متعبسوم تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کل الفیقو کرا اور انہیں یہ بھی کہہ دیجئے تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو چاہے خوشی کے ساتھ کرو چاہے کر مجبوری کے ساتھ نا چاہتے ہوئے خرچ کرو نہیں اتنا پپالا من وہ تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ان کنتم قوم فاسقین کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو ان کے یہ صدقات قبول کیوں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفاقات اللہ اللہ ہوں کا فاروب اللہ ہی و بے رسولی ہی ان کے نفاکات ان کے صدقات اللہ کے ہاں قبول اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ قبر کرنے والے ہیں اللہ کسالا اور یہ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت بھی سستی کے ساتھ آتے ہیں خوشی کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے بلکہ مجبور ہو کے آتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو لوگ ہمیں واضح طور پر کافر کہیں کیونکہ ایک معیار دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے تو اپنے آپ پر کفر کا لیبل لگنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہوئے پڑھنے کے لیے آتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ابو نسل تعالیٰ اللہ وحم یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ والنا اللہ و ہن کار اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ و ہن مگر نہ چاہتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کو صدقہ زکات کا کہا جاتا ہے اب سہری بات ہے زکوٰۃ ایک فرضی صدقہ ہے مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے زکوٰۃ نہیں دے گا کوئی تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا نماز نہیں ادا کرے گا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا تو اس لیے وہ مجبورا نماز بھی پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا ایسے ہی وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم زکات دیں نہ چاہتے ہوئے ان کو صدقہ دینا پڑتا زکات ادا کرنا پڑتی تاکہ ان کا شمار بھی مسلمانوں کے اندر ہوتا رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تو عجب کا انوال ان کے مال ان کی اولادیں وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں انایوری دلہ عل بہت حیاتی دنیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے وہ تزہ کا ان اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر رہی ہوں بلّہ ان کو یہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ حقیقت کافر ہیں اور منافق ہیں ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا ہے والا کن کو یہ تو یہ منافقوں کی کیفیت اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بیان کی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات پر عمل کر لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں لیکن کیسے دل ان کا خوش نہیں ہوتا دل مطمئن نہیں ہوتا چاروں نہ چار چاہتے ہوئے مجبوری کے مارے وہ لینی کا کام کرتے ہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے یہ شرط لگا دی فرمایا فالا اور اب بی لا میں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ایماندار نہیں بن سکتے کب تک حکا یو حق کے منہ کا فیما شو لا یا جدوی ان خوشی ہی ماں بہت کہ یہ ایک تو آپ کا فیصلہ مانے جو حکم آپ نے لیا ہے اس حکم پر عمل پیرا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ منافعوں کی طرح عمل نہ کریں اس طرح مرافل قمر کرتے تھے انہیں حکم دیا گیا زکات دو زکات دیتے تھے انہیں حکم دیا جاتا نماز پڑھو نماز پڑھتے تھے لیکن دل سے خوش نہیں تھے مومن تم بنیں گے جب یہ آپ کے حکم کو ماننے تو ماننے بھی خوش ہو کر اس آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کی ترقی نہ رکھیں کوئی مسلم و تسلیمہ اور اس کو پوری طور پر مکمل طور پہ مان یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ نہ مانا ایسا کام نہ کریں تو ایماندار ہونے کے لیے مؤمن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و عن تسلیم کیا جائے پورا پورا مانا جائے اور دل کی خوشی کے ساتھ مانا جائے ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہو اسلام نے اس کو جو تہذیب دی ہے اسلام نے اس کو ایک ثقافت دی ہے اسلام نے اس کو ایک معیشت معاشرت کا ایک انداز دیا ہے اس کو رہن سہن کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے مقرر کر کے دیا ہے وہ اسلام والے طریقے کو اپنائے اور اس پر فخر محسوس کریں ایک یہودی اس نے اپنے طور پر اسلام کا بڑا مداق اڑانا چاہا کہنے لگا تمہیں تو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتا ہے حتیہ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں نبی سکھاتا ہے تو آگے سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیتی یافتہ لوگ تھے اس نے اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کی کہ ہمارا نبی استنجا کا طریقہ بھی سکھاتا ہے وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استرجا نہ کریں جب ڈھیلے استعمال کریں تو تین سے کم کے ساتھ استرجا نہ کریں کم از کم تین ڈھیلے اس کا ناچکا بند کر کے رکھ دیا اس دنوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ بات کروں گا اور یہ بیچارہ وہ خسیانہ سا ہو جائے گا لیکن نہیں نے فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہی آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی yani وہ لوگ مسلمان تھے اور ان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کر کے دکھایا ہے یا کوئی کام کرنے کا ان کو حکم دیا ہے کسی کام کا ان کو طریقہ کار سمجھایا اور بتایا ہے تو وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے دین کی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے یہ معیار ہو بندے کے دل میں اسلام اور ایمان کو قبول کرنے کا پھر بندہ صحیح معنوں میں عمل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات مانے مکمل طور پہ مانیں اور پھر دل کی خوشی کے ساتھ اور پھر اسلام پر اسلام کے شاعر پر اسلام کے احکامات پر بندے کو فخر ہو آج کل ہمارے وہ لوگ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ مغرب زدہ ہے بیچارے یہودوں اور سالہ سے مرغوب ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس میں جانا ہو جو یہودی اور عیسائی مکتب فکر سے متاثر ہیں تو پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ویسا ہولیا بنائیں گے ویسے بال بنائیں گے ویسا لباس منتخب کریں گے پہننے کے لیے بالکل ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی اسلامی سادہ لباس کے اندر ایسی محفل اور مجلس میں چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو وہ بڑا پریشان محسوس کرتا ہے کم تر محسوس کرنے لگتا ہے احساس سے کم تری کا شکار ہو جاتا ہے یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ ایسے پلیٹ فارم پہ جائیں ایسی جگہ پہ ایسی محفل ایسی مجلس میں جہاں سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں آپ وہاں اپنی اسلامی شناخت لے کے جائیں اور وہاں سر اٹھا کے چلیں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے یہ تحریر یہ ثقافت جو میں نے اختیار کی ہے یہ اسلام کی دی ہوئی ہے اور یہ ان کی نسبت بہتر ہے ان سے افضل ہے ان سے زیادہ اعلی ہے مسلمان فاتحین ان کی تاریخ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے ہیں کافروں کے شاہی دربار میں بڑے عمدہ نرم قسم کے قالین پیچھے ہوئے یہ مسلمانوں کا ایک سادہ مجاہد سادہ کپڑوں میں ملبوس تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی لباس پہ کئی پیبند لگے ہوئے اور ان کے قالین کو اپنی تلوار کے ساتھ چیرتا ہوا جاتا ہے اب جا کے مسلمانوں کا پیغام پیش کرتا ہے کہ ہماری دو ہی تمہیں اختیارات ہیں ہماری طرف سے اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے جزیہ دے دو تب بھی بچ جاؤ گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ بچنا ہے تو جزیہ دے دو یا اسلام قبول کر لو نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسلم فاتحین ان کے پاس تلوار کو چھپانے کے لیے تلوار کی تیز دھار سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے نیام بھی موجود ہے ٹاکیاں لپیٹی ہوتی ہیں جس طرح وہ چوری وغیرہ تیز کروائے گے کسی سے تو وہ اوپر سے اخبار لپیٹ کے دے دیتا ہے تاکہ یہ جسم کو نقصان نہ پہنچ تلوار ڈالنے کے لیے نیام نہیں ہے تلوار پر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی لیکن اپنی اس کیفیت اور حالت پر انہیں کوئی افسوس نہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ان کا ذہن ان کا دماغ وہ مطمئن ہے ان کا دل مطمئن ہے اپنے دین پر اپنے مذہب پر اپنے اسلام پر اپنی روایات پر یہ تماجی مرا جمین ماپا وائی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانے اور دل میں تنگی نہ ہو بلکہ دل میں خوشی ہو کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور یہ و تسلیم آ پورا پورا اس کو مانے یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے لیکن جب جی کرے گا پڑھ لیں گے جب جی کرے گا مولوی صاحب کو کہہ دیں گے جی میرے کپڑے خراب ہیں کپڑے صاف نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیا عجیب چکر ہے ویسے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن نماز کے لیے کپڑے صاف نہیں ہوتے ساری زندگی یوں ہی فلید رہتے ہوئے گزر جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کی مخالفت کرنے پر اللہ سبحانہ فرانا ہوا نے بڑی سخت وعید عید سنائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں یو شاخ کے رسول الگ بیمار کردہ سبیر <الْحُمِنِين> جس آدمی کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی اس کو درست بات کا پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا آپ کی سیرت آپ کی سنت آپ کا طریقہ کار اسلام کا حکم اس بارے میں یہ ہے لیکن اس کے وہ رسول اللہ بات مانتا نہیں بلکہ مخالفت کرتا ہے وہ کبھی پتہ ہے کہ مکمنوں کا راستہ مکمنوں کا طریقہ ایمان والوں کا طریقہ کار کیا ہے لیکن وہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں اپناتا بلکہ کافروں کا طریقہ کار اپنا لیتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں نولی ہی ماتا ولہ اس کو پتا چل گیا ہے ایک ہے کہ جس کو بیچارے کو علم نہیں وہ جاہر ہے لا علم ہے جس کو پتا نہیں اس کا معاملہ اللہ کے سکن اگر واقع اس کو علم نہیں ہے تو اس کا یہ عذر ہے بہت بڑا وہ اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ میں جاہل تھا اس بارے میں علم نہیں تھا اس کا ایک معقول عذر ہے لیکن جو جاہل نہیں ہے جانتا ہے لاغلت نہیں ہے سمجھتا ہے اچھی طرح اس بات کو پھر بھی رسول کے طریقے کو نہیں اپناتا ایمان والوں کا طریقہ کار اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کے جو من میں جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوبلی ہی ما تولا جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب کو دیتے ٹھیک ہے نہیں مانتا نا نبی کی بات نہ ماننے مسلمانوں والے طریقے پر نہیں چلتا نہ چلے نبی کی مخالفت والا راستہ اپناتا ہے یہودہ کے طریقے کو اپناتا ہے ان کے راستے پر چلتا ہے ہم اس کو پھر اسی راستے پر چلا دیتے ہیں پھر اس کو اسلام کے احکامات اچھے نہیں لگتے پھر اس کو یہود و نصارہ کا طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے کافروں کا انداز وہ اس کو بھلا محسوس ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی ہی ماتا و جس جانے اس کا منہ آتا ہے ہم اس کو اسی جانے پھیر دیتے ہیں اور اس لیے ہی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے سا مسیح اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے سا ات وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اللہ سبحانہ خانہ ہوا اس کو پھر کافروں کا ہی پیروکار بنا دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یا الظالم الزال معلا جب قیامت کا دن ہوگا حالات اس دن بڑے سخت ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یا روم لا تالاب یوم دل للمجرمین جس دن وہ مجرم لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی بےقول نہ اجرم مجوہ اور وہ کہیں گے کہ شاکاس کے اللہ کے عذاب کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے وہ قدیمنا علامہ املود عمل پھر انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے برے اعمال کے ساتھ ساتھ بندہ انسان ہے آخر نیک بال بھی کرتا ہے کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو لیکن باہر وہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام ضرور کرتا ہے کیونکہ یہ نیکی کرنا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اسلام کو اللہ تعالی نے دین فطرت بنایا ہے جو بھی انہوں نے نیکی کے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قدیم نا علامہ امیر و بنا جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کے اعمال کو آگے ہو کے لیں گے فج اللہ حبا منصورا تو اس کو ہوا کے اندر اڑا دیں گے خص و خاشاک کی طرح بہا دیں گے یعنی ان کی ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اسحاب الجنتی دن خیر مستقر محسن عقیلا اور جو جنت والے ہوں گے وہ اس دن جگہ کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بہت اچھے ہوں گے اور وہ احسن الوکیلا اور بہت عمدہ ان کی باتیں اور عمدہ ان کی آرام گاہیں ہوں گی یوم تشقق السماء وزین ونزل کت تنزیلا اس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے الملک یوم دن الحق اس دن بادشاہی اللہ سبحانہ ہوا تو کے لیے ہی ہوگی الملک یوم دن الحق الرحمان وکا نہ یومن ال کافری نا اور یہ دن کافروں پر بڑا گرا ہوگا بڑا سخت ہوگا وہ یوم یا الفظال اور ظالم اس دن اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہخیلاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ میں نے اپنی زندگی پر عمل کیا ہوتا اس دن وہ یہ سوچے گا اور پریشان ہوگا کہے گا یا لم خلیلا اے افسوس کاش میں فلاں آدمی کے ساتھ یارانہ نہ لگاتا اس کو اپنا دوست نہ بناتا دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت سارے کام کرتا ہے دوست نیک ہوں تو کام نیکیوں والے دوست برے ہوں تو کام برائیوں والے کہے گا اے کاش لم اتخلا خلیلہ میں نے فنا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لقد لقدی میرے پاس نصیحت آئی تھی لیکن میرے اس دوست نے نصیحت آ جانے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا تھا وکان شی قام انسانی اور شیطان وہ انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے اور پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے شکوا کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکال رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان مجید قرقان حمید کو میری اس قوم نے چھوڑ دیا تھا اس کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا یعنی قرآن کے ساتھ تعلق انہوں نے توڑ دیا نہ تلاوت نہ اس کو سمجھنا نہ اس پر عمل پیرا ہونا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کوئی اچھائی نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی کوئی اچھائی نہیں ہے اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں موافقت کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے بات مانتے ہیں لیکن بات مانتے ہوئے ان کے دل کے اندر خوشی فخر اطمینان نہیں ہے یہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں ان کا ایمان بھی ڈول ہے صحیح ایمان والے اور مہمن لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور مان لیں ایمان والوں کا یہ وکیرہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا و ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی مان لی یعنی ٹھیک ہے بات سن لی ہے آپ کی غور کرتے ہیں مان لیں گے نہیں سمعنا و سنی اور فوراً مان لی اللہ سبحانہ بھانا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اب دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے با توفیقی اللہ بلّا اہل ہی کو